اس کا خلاصہ کیا ہے آخر تک جو ہے ایک جو بالکل اگلی آیت ہے جو پانچویں آیت ہے اس کے اندر یہ ہوگا کہ سین سینوں کو دورہ کرنے کی بات آئے گی سینے سینوں کو دورہ کرنے کی تو اس کا آپ پس منظر سمجھ لیجئے گا کہ اس کے بارے میں دو کال آتے ہیں کہ بعض دفعہ منافقین حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا مشرک لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے تو وہ یہ کیا کرتے تھے کہ اپنے سینوں کو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے سے بچنے کے لیے نا اپنے آپ کو دوہرا کر لیا کرتے تھے ٹھیک ہے یعنی نیچے اوپر جیسا ہوتا ہے نا مطلب تھوڑا سا ہو جاتا ہے کہ آپ سمجھیں کہ تھوڑا سا جھک جاتا ہے جھک کر آرام سے نکل جایا کرتا تھا بھاگ جایا کرتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے جیسے ہم بھی ہوتا ہے کہ اگر کہیں آرام سے کہیں سے گزرنا ہو تو لوگ کیا کرتے ہیں تھوڑا سا نیچے نیچے ہو کر گزر جاتے ہیں تو ایسے ہی مشرق لوگ کیا کرتے تھے کہ اپنے سینوں کو دوہرا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات السم کی بات نہ سن لیں تو مشرق لوگ سینوں کو دوہرا کر کے وہاں سے کھسک جایا کرتے تھے ایک کال تو یہ, یہ مجمعین ان کو اللہ تعالیٰ کا اتنا زیادہ تعلق نصیب ہو چکا تھا اتنا زیادہ تعلق تھا کہ ہر وقت دھیان یہ رہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں تک کہ جس وقت وہ اگر استنجائے کے لیے بھی جائیں گے کسی اپنی رفع حاجت کے لیے بھی جاتے تھے تو تب بھی بڑے سمٹ سمٹ کر بیٹھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس حالت میں ہمیں دیکھ رہے ہیں تو بہت زیادہ شرم محسوس کرتے تھے بہت زیادہ شرم محسوس کرتے تھے جس کی وجہ سے پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ تم جو بھی کرو اللہ تعالیٰ تو ہر طرح سے جانتا ہے تم چاہے جس طرح مرضی بیٹھ جاؤ اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں چاہے دل کی بات ہو چاہے ظاہر کی بات ہو جو تم چھپاتے ہو جو تم ظاہر کرتے ہو اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دو اس کال اس کے بارے میں آتے ہیں کس کے شان نزول کے متعلق یہ بتایا جائے گا کہ بھائی تم چاہے جو لوگ اپنے سینوں کو دوہرا کر لیتے ہیں تاکہ وہ چھپ جائیں ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہیں اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں جو ظاہر میں ہے جو چھپا ہوا ہے اللہ اس کو جانتے ہیں اللہ تو دلوں کے حال کو بھی جانتے ہیں علیم و بزاط سور ہیں کہ جو دل کی بھی حال ہیں دل میں آنے والے ہلکے سے خیال کو بھی اللہ جانتے ہیں اس سے کون سی چیز چھپ سکتی ہے ٹھیک ہے پھر آگے شروع ہوگا بارہواں پارہ شروع ہو جائے گا بارہواں پارہ کے اندر یہی چیز جو بتائی جائے گی جس پہ ہمارا بڑا آج کے زمانے کے اندر خاص طور پہ ہمارا اس پہ بڑا یقین ہونا چاہیے کہ ہاں اللہ تعالیٰ جو کچھ زمین میں ہے ٹھیک ہے جو کچھ بھی زمین میں اللہ نے پیدا کی جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کا رزق اپنے ذمے لے لیا ہے اللہ اللہ رسکا اللہ نے اپنے اوپر رزق کو لازم کیا ہے رزق کو لازم کیا ہے یہ عربی عبارت کو اگر آپ سمجھتے ہو نا تو یہاں پہ لفظ استعمال کیا ہے اللہ اللہ رسقا ٹھیک ہے کہ جار مجرور کو پہلے لائے ہیں جار مجرور کو پہلے لائے کہ اللہ کے اوپر اس کو رسک اپنے اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے اوپر لازم کر لیا ٹھیک ہے تو یہ چیز کہ اب اس کے اوپر اللہ نے ہمارا رزق کو کیا ہوا بس ہم نے کوشش کرنی ہے زیادہ اس پہ پر پریشان نہیں ہونا کوشش تو انسان کے ذمے کوشش کرے گا باقی دینا وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے لوگ یہ کہتے ہیں مولوی بن جاؤ گے کھاؤ گے کہاں سے کیا کرو گے ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ نے رزق اپنے ذمے لیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے رسک ذمہ مل لیا وہ ہاں کوشش کریں کام کریں یہ بھی نہیں ہے کہ بالکل بیٹھ جائے بستر کے کی اوپر کیا کہ اللہ تعالیٰ جو خود پہنچائیں گے لیکن کوشش کرے گا جتنی بھی ہمت کر رہے ہیں اور ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے وہ کرتے تھے کہ تین دن کی مہمانی کا تو تین دن مہمانی جو ہے نا یہ تو کیا واجب ہے اگر آپ کو کوئی مہمان آتا ہے تو تین دن آپ پر لازم ہے اس کی مہمانی کرنا تین دن لازم ہے آپ کے اوپر کوئی بھی آپ کا مہمان آ جائے تو تین دن کی مہمانی لازم ہوا کرتی ہے پہلے دن تکلفانہ کھانا ہو اچھا طریقے سے پھر دوسرا دن تھوڑا سا کم پھر تیسرے دن اور کم تو تین دن تو لازم ہے مہمانی کرنا تو اللہ تعالیٰ نے جب ہم اس دنیا میں بھیجا ہے تو اللہ تعالیٰ نے تو جب ہمارے اوپر تین دن کو لازم کیا کہ تین دن مہمانی کرو تو گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں اس دنیا کے اندر اور اللہ کے ہاں ایک دن ایک سال کے برابر ہوا کرتا ہے ایک ہزار سال کے برابر تو گویا کہ تین ہزار سال تک تو ہم اللہ کے مہمان ہیں تین ہزار سال تک ٹھیک ہے تو تین ہزار سال تک تو ہم اللہ کے مہمان ہیں تین ہزار سال کے بعد دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے آگے تو یہ اب ایسی ان کی اتنی یقین تھا اللہ تعالی کی ذات کے اوپر کہ تین ہزار سال تک تو ہم اللہ کے مہمان ہیں اس پریشان نہ ہوا کریں اپنی طرف سے کوشش کر کے اور لگے رہیں تو یہ یہاں سے یہ بتانا مقصود ہے ووامی دعوت اللہ اس کا پھر یہی بتایا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جہاں انسان نے تھوڑی دیر کے لیے رہنا ہے ٹھیک ہے یہ ساری اس کی تفصیل انشاءاللہ میں کروں گا یہ پورا کا پورا وہ بتایا جائے گا پھر وہی وہ بتایا جائے گا آگے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو زمین کو چھ دن میں پیدا کیا چھ دن میں پیدا کیا ٹھیک ہے نا اور کیوں اور یہ زمین آسمان کیوں پیدا کیے تاکہ یہ ایک امتحان گاہ ہے یہ امتحان گاہ ہے تاکہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے تو یہ آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ بنایا ورنہ دنیا کے کارخانہ بنانے کی ضرورت کچھ کوئی نہیں تھی لیکن اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتے تھے کہ بھائی جو نیک امال کریں گے ان کو جنت لے کے جائے جائے گا جو برے امال کریں گے وہ جہنم میں جائیں گے اور خاص طور پہ فرشتوں نے جو اعتراض کیا تھا کہ اللہ آپ نے یہ جو مخلوق پیدا کر رہے ہیں یہ تو جا کے فساد پھیلائے گی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں بھیجا دنیا میں بھیجا اور اسی طرح ہی اتنے نیک لوگ ہوں گے جو نیک اعمال کر کے جائیں گے تو ایسے بھی لوگ ہوں گے جو پل سرات پہ سے گزریں گے تو جہنم کی آگ پناہ مانگے گی کہ بھئی جلدی نکلو جلدی نکلو تم اے خدا کے بندے تم نے تو ہمیں ٹھنڈا کر دیا ایسے بھی نیک لوگ ہوں گے تو یہ اللہ تعالیٰ ایک وہ ہے کہ دیکھیں کون نیک امال کرے ٹھیک ہے یہ سارا کا سارا یہ ایک پوری وہ ہے دیکھیے اب ہم شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحیم ان اللہ انم یہ پانچویں آئے ہے اللہ ان نہ یس یہ تسنیا کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں تصنیح. تصنیح کا مطلب کیا ہوتا ہے دو. کا مطلب. تو یس اسی سے یہ, یہ سنیون, سنایا, نا, نون اور یا جو مادہ اس کا ٹھیک ہے یس دو کے مانا میں گیا ٹھیک ہے نا صدورہم یعنی سینے صدور سے مراد کیا آگے سینے لیخو لیخو اس کے معنی ہوتے ہیں چھپنے کے چھپنے کے ہوتے ہیں آگے آگے یس تخونا یس کا مطلب ہے کہ لپیٹنا ٹھیک ہے نا رشی ہم کہتے ہیں نا غشی غشی, غشی تاری ہوگی کیا مطلب عقل پہ پردہ آ جایا کرتا ہے عقل پہ کوئی چیز آ کے پڑ جاتی ہے تو غشی سے آئی یس تخونا پیا کپڑے یو سر رونا یہ سر سے ہے چھپی ہوئی بات ہم کہتے ہیں نا اعلان کرنا یو لینا یو لین ٹھیک ہے نا اعلان تو یو لینون وہ اعلان سے جو تم ظاہر کرتے ہو علیمن یعنی جاننے والا بزاطور دلوں کے حال کو بھی جاننے والا جو ہے دیکھیے آپ اس کو اللہ ان نہ یس نون ادور اب آ گیا دیکھو یہ کافر لوگ اللہ ان یسنون سدور یہ کافر لوگ اپنے سینوں کو اس سے چھپنے کے لیے دوہرا کر لیتے ہیں یسنون سدور سینوں کو دوہرا کر لیتے ہیں یس تخو منہو اس سے چھپنے کے لیے اس سے چھپنے کے لیے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپ کے چھپکے سے بھاگ جایا کرتے تھے تو یہ تفسیر اس تفسیر کے مطابق ہے کہ جو مشرک لوگوں کے بارے میں آ رہے ہیں کہ یہ کافر لوگ اپنے سینوں کو دوہرا کر لیتے اس سے چھپنے کے لیے اللہ ہی نا یس تخشونا سیا بہم یا لم ما یوس رو یاد رکھو الاد یا رکھو ہین سیا جب یہ اپنے اوپر کپڑے لپیٹتے ہیں لمو اللہ جانتا ہے ماں یوسر ان باتوں کو ماں یعنی وہ باتیں یوسر رونا جس جو یہ کیا کرتے ہیں جو یہ چھپاتے ہیں وما ماں اور وہ بھی جو یہ الل اعلان کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتے ہیں اور ظاہری باتوں کو بھی جانتے ہیں ان نہو علیم بزات یقیناً اللہ سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کا پورا پورا علم رکھتا ہے علیم کہتے ہیں نا جو ہر چیز کو جاننے والا ایک ہے عالم عالم ہے کہ جس کے اندر علم کبھی پایا یعنی اس کے ساتھ علم کی صفت کبھی ہے کبھی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ ایک ہوتا ہے اس میں فائل ایک ہوتا ہے صف مشبہ اس میں فائل اور صفت مشبہ اس میں فائل کے اندر صفت کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی ہے ایسے میں کہتا ہوں زارب زارب مارنے والا جب میں کسی کو تھپڑ مارتا ہوں میں اس وقت زارب کہلاؤں گا لیکن کیا ہوگا جس وقت میں نہیں ماروں گا تو وقت میں زارب نہیں ہوں ایسے ہی سامع سننے والا جیسے کہ ابھی میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں تو آپ کیا کہلائیں گے آپ کہلائیں گے سامعین سننے والے میں خاموش ہو جاؤں کہ آپ کو آواز آئے گی, نہیں آئے گی. ٹھیک ہے لیکن اللہ کیا ہے اللہ سمی ہے سمیع کا مطلب کیا ہے کہ چاہے آپ کو السلام علیکم و اللہ آواز آکی جی تو یہ سفت مشبہ کی بات بتا رہا تھا کہ سفت مشبہ میں کیا ہوتا ہے کہ وہ صفت ہمیشہ اس کے ساتھ ہوا کرتی ہے وہ کبھی جدا نہیں ہوا کرتی ٹھیک ہے تو اللہ کے علیم ہے جاننے والے ہیں وزات سدو دلوں کے حال کو بھی پھر آگے ومام فی الرض اللہ اللہ رس کو نہیں ہے زمین میں کوئی بھی چوپایا ٹھیک ہے نا یعنی یہ مطلب ہے ٹھیک ہے زمین, زمین میں کوئی بھی چلنے چوپایا یا چلنے والا کوئی چیز بھی آپ ومام بطن فی الرض نہیں ہے کوئی بھی چوپایا زمین میں اللہ اللہ رس کو مگر اس کا رسک اللہ کے ذمے ہے اللہ نے اس کا رسک اپنے ذمے لے رکھا ہے وہ یا المستر رہا و مستعود یا اور اللہ جانتا ہے مستقر رہا کہ اس کا مستقل ٹھکانے کو بھی مستقر کہتے ہیں مستقل ٹھکانا یعنی جس نے ہمیشہ رہنا ہے جس سے کہا مستقر رہا مستقل ٹھکانے کو وہ مستعود اور عارضی ٹھکانے کو بھی اللہ اس کے مستقل ٹھکانے کو بھی جانتا ہے اور عارضی ٹھکانے کو بھی جانتا ہے کل فی کتاب مبین ہر بات ایک واضح کتاب میں درج ہے کل ہر بات فی کتاب ایک کتاب میں ہے مبین یعنی جو, جو واضح کتاب ہے ایک واضح کتاب میں اللہ نے ہر چیز لکھ رکھی ہے ہر چیز موجود ہے اب سمجھیے گا مستقر اور مستعودہ مستقر ٹھیک ہے مستقر کیا ہے مستقر استقرار قرار کے ساتھ ہے قرار کہتے ہم کہتے ہیں کرار پکڑ لیا کسی چیز نے تو مستقر کہتے ہیں جو ٹھکانہ ہوا کرتا ہے مستقل ٹھکانہ اور مستعودہ ودیت امانتاً جو چیز رکھی جاتی ہے تھوڑی دیر کے لیے اس کے بارے میں تفاثیر میں بہت زیادہ اقوال آتے ہیں مفسرین کے بڑے اقوال ہیں آسان سے بس یاد رکھ لیں ابھی جو آپ لوگوں کے لیے وہ ہے باقی اگر کوئی پڑھنا چاہے گا تو ٹھیک ہے وہ آگے جب انشاءاللہ ابھی تو کیونکہ کے لیے آج سے ہم چل رہے ہیں نا تو مستقر سے مراد ہے جنت جنت, جنت یا دوزخ مستقر ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے نا اللہ جانتے ہیں جنت چاہے وہ ہم کو ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے یا یا دوزخ وہ بھی ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے اور مستودہ سے مراد ہے قبر مستہ سے مراد کیا ہے قبر ودیت جہاں پہ انسان کو رکھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ جس جدھر ہمیشہ انسان نے رہنا ہے یا مستہ جہاں پر اس کو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ فلاں کی قبر کہاں بننی ہے فلاں کی قبر کہاں بننی ہے فلاں کو قبر ملنی بھی ہے کہ نہیں ملنی ہے فلاں کو سمندر میں جانا ہے فلاں کو ادھر جانا ہے فلاں کو درندوں نے کھانا ہے تو اللہ کو معلوم ہے کہ وہ کس جگہ کے اوپر ہر چیز کے لیے قبر وہی ہے اگر درندے کا پیٹ ہو سکتا ہے کسی کے لیے سمندر کی موجیں ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے ہر ایک کے لیے قبر وہ بن جاتی ہے تو یہ مراد ہے ٹھیک ہے جی یہ ایک کال یہ ہے باقی بہت تفاثیر ہے بہت زیادہ تفاثیر مستقر سے مرادی ہے مستعودہ سے مرادی ہے مستقر سے اس طرح کے اقوال آتے ہیں بس اس کو سماوات جس نے پیدا کیا آسمانوں کو ول ارزا اور زمین کو فیصت ایام ان چھ دنوں میں وکانہ وکانا ارشو الما جبکہ اس کا عرش پانی پر تھا جبکہ اس کا ارش پانی پر تھا ابھی سمجھیے گا اس کو آگے میں بتاؤں گا ان شاء اللہ وہ تمہیں آزمائے ایوکم. کہ تم میں سے کون ہے و واملہ اچھے عمل کرنے والا کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرنے والا ہے اللہ نے اس لیے پیدا کیا زمینوں اور آسمانوں کو ٹھیک ہے والا ان كُلتا. اور اگر تم ان لوگوں سے یہ کہو ان نقم مب او نم انکم مبوسون من بعد الموت کہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا لَيَكُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيَكُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا تو جن لوگوں نے کفر اختیار کر لیا ہے وہ یہ کہیں گے وہ یہ کہیں گے ان انہازہ اللہ صحر مبین کہ یہ کل جادو کے سوا کچھ نہیں اگر تم اسے یہ کہو گے نا کہ تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو وہ کیا کہیں گے جو کفر کرنے والے کہیں, یہ کھلے جادو کے سوا کچھ نہیں یعنی اس کا انکار کر دیں گے ٹھیک ہے اور مقصد تو یہی ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو اس کائنات کو پیدا کرنے کا اصل مقصد انسان کی آزمائش ہے ٹھیک ہے کہ کون اچھے اعمال کرے گا کون برے اعمال کرے گا ٹھیک ہے اور جتنے امال کے اندر اخلاص ہوگا اتنی زیادہ اس کو نیکیاں ملیں گی ٹھیک ہے تو یہ ایک چیز اب سمجھیے گا وکانا ارشہ ٹھیک ہے کان ارشلم کہ اللہ کا عرش پانی پر تھا اللہ کا ارش پانی پر تھا زمین اور مخلوق پیدائش سے پہلے اللہ تعالی نے ٹھیک ہے نا کہ کیا ہے اس سے مراد کیا فرم ہے یہ پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کے عرش جو تھا نا وہ پیدا کر دیا تھا بس آپ یہ بحث نہیں کرنی ہے وہ یہ ایک بڑی بحث ہے ٹھیک میں اس کے اوپر بھی بحث کی جاتی ہے وکانہ نہ عرش ہو الماں کے اوپر لیکن بس ہمارے کیونکہ ہم نے سمجھنا یہ ہے کہ اللہ کا عرش کیا تھا پانی پر تھا مخلوقات کے یعنی آسمان اور زمین کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ کا عرش موجود تھا ٹھیک ہے ابھی آپ اتنا ہی سمجھے گا کیونکہ جب ساسا چلاؤں گا پھر آگے اس کو انشاءاللہ شاء چھڑیں گے کیونکہ آتا ہے ذکر آتا ہے ٹھیک ہے ابھی یہ سمجھے صرف ولا ان اخر ولا ان اخرنا اور اگر ہم ان لوگوں سے کچھ عرصے کے لئے عذاب کو موخر کرتے ٹھیک ہے نا کچھ الا امتمادہ ان سے مراد ٹھیک ہے نا یعنی کچھ عرصے کے لیے الا امت مادودا ولا ان اخرنا اگر ہم موخر کر دیں ان سے عذاب کو مادہ یعنی تھوڑی سی مدت کے لیے سی مدت کے تو کیا لکو لن بس لا يقولن ما يعبثوه تو وہ یہی کہتے رہیں گے ما يعبثوه آخر کس چیز نے اس عذاب کو روک رکھا ہے ما يعبثوه کس چیز نے اس عذاب کو روک رکھا ہے الا يوم ياتيه ليس مصروفا عنهم الا تو یعنی یعنی کہیں خبردار يوم ياتيهم جس دن وہ عذاب آگ یعنی ایوم یاتيهم یعنی جس دن وہ عذاب آ جائے گا ٹھیک ہے لئی سا مصروف انہوں تو وہ ان سے لئی تو وہ ان سے ٹلے گا نہیں لئی سا مصروف کہ وہ عذاب ان سے ٹلے گا نہیں وہ ہاں کا بھیم وہ ہاں کا بھیم اور جس چیز کا یہ مذاق اڑا رہے نا بھی یستازئون جس کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں ہا کا بہم وہ ان کو چاروں طرف سے گھیر لے گا جب عذاب آئے گا ان کے ٹالنے سے ٹلے گا نہیں وہ عذاب اور وہ عذاب ان کو چاروں طرف سے گھیر لے گا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو یہ بڑی باتیں کر رہے ہیں کہ کون ہے عذاب کو روکنا عذاب کیوں نہیں آ رہا کیوں نہیں آ رہا لیکن اللہ نے ایک تھوڑی سی مدت کے لیے روکا ہوا ہے لیکن جب وہ آ جائے گا کوئی ٹالنے والا نہیں ہوگا اور ان کو چاروں طرف سے گھیر لے گا یہ نہیں ہے کہ ایک طرف سے آئے گا تو دوسرا بھاگ جائیں گے نہیں چاروں طرف سے ہوگا تو پھر کوئی ان کو پھیرنے والا نہیں ہوگا ٹھیک ہے جی تو اتنا ہی آج وہ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے آج اتنا ہی اچھا جی یہ مجھے بتائیے کیونکہ میری نماز کا ٹائم بالکل فل ہو چکا ہے پونے آٹھ بجے ہو چکی ہے تو ہم اگر پیر سے ٹائم آٹھ سے نو بجے کر 8 آٹھ ترجمے کی کلاس اور سے اس uh, کی اپنی سر کی کلاس بتائیے جلدی بتائیے آٹھ سے ساڑھے آٹھ آٹھ سے ساڑھے آٹھ ترجمہ اور ساڑھے آٹھ سے نو بجے تک پھر اکٹھی تاکہ ہو جائے آپ لوگ دس بجے فارغ ہو جائے کریں گے آٹھ سے دس بجے تک یعنی پوری پھر نو بجے حضرت قرآن اللہ تا سبق آ جائے کرے گا ٹھیک ہے جی سب کے لیے سب درست ہے سب کے لیے ٹھیک ہے ان پھر ہم پیر کو انشاءاللہ شاء آٹھ بجے کلاس ہوگی پھر पीर को इनशाला और अभी इनशाला आठ बीस के ऊपर यानी आठ के ऊपर आप लोग आ जाए